اور کتن بستیاں کے ہم نے ان کو ڈھیل دی اس حال پر کہ وہ ستمگار تھیں پھر میں نے انہین پکڑا اور میری ہی طرف پلٹ کر آتا ہے